محترم سامعین السلام علیکم آج میں آپ سے کامیابی کے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کامیابی کیسے حاصل کی جائے ہر انسان کو دوسرے انسان کی کامیابیاں آسائشیں سہولتیں تو نظر آ جاتی ہیں لیکن اس کے پیچھے چھپی ناکامیاں محنتیں مشقتیں نظر نہیں آتی کامیاب انسان کی جانب ہونے والا ہٹو بچوں کا شور زندہ باد کے نعرے تو نظر آ جاتے ہیں مگر ان کے پیچھے ماضی میں ہونے والی تنقیدوں کا شور اور مردہ باد کے نعرے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں حالانکہ انسان کو اس کی مسلسل خاموش محنت کامیابی کی منزل پر پہنچاتی ہے جو کہ عموماً نظر نہیں آتی ورنہ کام سے پہلے کامیابی تو صرف ڈکشنری میں ہی آتی ہے کہ جس میں لفظ سکسس پہلے اور ورک بعد میں آتا ہے ایک پروفیسر کے سو ریسرچ پیپر ایکسیپٹیڈ اینڈ پبلش ہونے کے پیچھے پانچ سو ریجیکشن ہوتی ہیں لیکن سو پیپر تو سب کو نظر آتے ہیں اور پانچ سو کسی کو نظر نہیں آتے اسی طرح مائیکل جارڈن امریکہ کا بہت مشہور کھلاڑی ہے جس نے باسکٹ بال میں ریکارڈ بنائے اس کے مطابق میں نے اپنی زندگی میں نو ہزار شارٹس کو مس کیا اور تین سو دفعہ مجھ کو شکست ہوئی اور چھبیس مرتبہ ایسے وقت میں مجھ کو شکست ہوئی جب مجھے وننگ شاٹ کا موقع ملا اور میں وہ شارٹ نہ لگا سکا میں اپنی زندگی میں ناکامی پر ناکامی اور ناکامی پر ناکامی سے دوچار ہوا تب کہیں جا کر میں کامیاب اور ناقابل شکست ہوا تھامس ایڈیسن نے نائنٹی نائن تجربوں کی ناکامی کے بعد سوئی مرتبہ تجربے میں بلب بنایا جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو سو نائنٹی نائن مرتبہ ناکام ہوئے تو اس نے کیا ہی خوب جواب دیا کہ نہیں بلکہ میں 99 ایسے طریقے جانتا ہوں جس سے بلب نہیں بن سکتا اس لیے کامیابی ایک مسلسل محنت کے بعد ہی ملتی ہے مگر انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ اس کی تعریف کریں ہر طرف اس کو سراہا جائے اس کو کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے کوئی اس کو برا بھی نہ کہے اور وہ کامیاب ہو جائے یاد رکھیں زندگی فیس بک کی طرح نہیں کہ جس میں صرف لائک کا ہی آپشن ہوتا ہے ڈس لائک کا کوئی آپشن نہیں بلکہ زندگی میں تو لائک ہمیشہ ڈس لائک کے بعد ہی آتا ہے اور ایکسیپٹنس ریجیکشن کے بعد ہی ملتی ہے اور امپارٹنس اکثر اگنورنس کے بعد ہی ملتی ہے اور ڈیسٹینیشن ہمیشہ ڈیفیکلٹیز کے بعد آتی ہے ویسے بھی انسان کا کردار اور شخصیت تن آسانی میں نہیں بلکہ مجاہدہ و مشقت میں بنتا ہے یاد رکھیں کامیابی کو حاصل کرنا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں اور مشکل سے مشکل کام کو بھی اچھی منصوبہ بندی کے ذریعے سے آسان بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے کچھ اہم باتیں ہیں جن پر اگر عمل کر لیا جائے تو وہ مشکل کام بھی آسان ہو سکتا ہے نمبر ایک مائنڈ میک اپ اپنا ذہن بنانا آپ پہلے اپنا ذہن بنائیں کہ مجھے یہ کامیابی حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے جو جو مشکلاتیں آئیں گی میں ان کو ہمت سے اور نمبر وار حل کر کے کامیابی کی منزل منزل کو پہنچوں گا نمبر دو کامیابی کے لیے ایک واضح مقصد رکھیں کہ بغیر مقصد کے انسان خود اور اس کی صلاحیتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ کچھ کر نہیں پاتا نمبر تین ایک وقت میں ایک ہی مقصد رکھیں کیونکہ سکسیز ڈیمانڈ سنگل نیس آف جس طرح ڈیوائیڈ کنگڈم جلد ہی ناکامی سے دوچار ہو جاتی ہے اسی طرح ڈیوائیڈ مائنڈ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ فطرت نے عقل کو ملٹی ٹاسک نہیں بنایا اس لیے ایک وقت میں ایک ہی مقصد رکھیں اور اس پر فوکس کریں ہاں البتہ اس کے ساتھ ہلکے پھلکے اور کام کر سکتے ہیں لیکن مقصد ایک ہی ہونا چاہیے نمبر چار چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی معمولی سمجھ کر اس کو کرنے میں سستی نہ کریں کہ بڑی منزل بھی چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی شروع ہو کر تک میل کو پہنچتی ہے The man who moves a mountain begins by carrying a small stone A journey of تھاؤزنڈ miles begins with a single step نمبر پانچ کام کو ٹالنے کی عادت کو ختم کریں کامیاب لوگ ہمیشہ منصوبے پر فوراً عمل شروع کر دیتے ہیں جبکہ ناکام لوگ عمل کو ملتوی کر کے ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں نمبر چھ زیادہ توانائی والے وقت کو زیادہ مشکل کام میں لگائیں اور کم توانائی والے وقت کو آسان کام میں لگائیں جس وقت آپ اپنے اندر زیادہ توانائی محسوس کرتے ہیں جیسے صبح کا وقت اس کو پڑھنے سیکھنے یاد کرنے یا اس کام میں لگائیں جس کو آپ مشکل سمجھتے ہوں اور دوسرے وقت کو جس میں اتنی زیادہ توانائی محسوس نہیں کرتے اس وقت کو لکھنے نوٹس بنانے اور اگر کوئی سمولیشن سافٹ ویئر والا کام ہے تو اس کو اس وقت میں کریں اس سے بھی آپ کی کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو جائے گی اور منزل حاصل کرنے میں آسانی ہوگی نمبر سات مثبت ذہنی رویہ پازیٹو مینٹل ایٹیچیوڈ کامیابی کی بنیاد ہے اپنی شخصیت کی کمزوریوں اور ناکامیوں پر کڑھنے کے بجائے لوگوں کی تنقید کو مثبت لے کر نئے جذبے اور حوصلے کے ساتھ اپنی زندگی کو کامیاب بنائیے نمبر آٹھ کامیابی کے مواقع کا انتظار کرنے کے بجائے خود مواقع پیدا کریں ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کے بجائے فائنڈ اینڈ ڈو والی پالیسی اپنائیے ڈو ناٹ ویٹ فار تھنگس ٹو ہیپن گو آؤٹ and make them happen do not wait for the perfect moment take the moment and make it perfect do not wait to strike till the iron is hot but make it hot by striking number 9 output پٹ کے بجائے پوری ہمت اور جذبے کے ساتھ ان پر فوکس رکھیں کیونکہ منظر جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا آؤٹ اتنا ہی دیر سے آنا شروع ہو جاتا ہے جیسے کسان ایمانداری سے بیج بوتا ہے اور اپنا کام کرتا رہتا ہے اس کا پھل چھ مہینے کے بعد ہی نظر آتا ہے نمبر دس مقصد سے منزل تک پہنچنے کے لیے ان کے درمیان مسلسل محنت کا پل بنائیں یاد رکھیں کامیابی کا ایک پرسنٹ انحصار آپ کے جذبۂ عمل اور نائنٹی نائن پرسنٹ کا انحصار آپ کی محنت پر ہے ایک انتہائی اہم بات یہ کہ بعض مرتبہ انسان کامیابی کی راہ پر گامزن بھی ہوتا ہے اور منزل کے قریب ہوتا ہے کہ اچانک وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اس سے ڈائیورٹ کر جاتا ہے کتنے ایسے لوگ اس وقت ہمت چھوڑ بیٹھے جب وہ کامیابی کی منزل سے ایک قدم دور رہ گئے حسرت ہے اس مسافر بے بس کے حال پر حسرت ہے اس مسافر بے بس کے حال پر جو تھکے رہ جائے منزل کے سامنے کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا تو نہیں اگر آپ چلتے چلتے بالکل مایوس ہو گئے ہیں تو بھی ہمت کریں شاید اگلا ہی قدم آپ کو منزل پر پہنچا دیں اور ہر قدم پر یہی سوچ کر آگے قدم بڑھاتے رہیں یاد رکھیں کامیابی کی منزل کی کوئی لفٹ نہیں ہوتی سب کو سیڑھیوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے یعنی کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا بلکہ ایک ایک قدم اور ایک ایک سیڑھی چڑھ کر کامیابی کی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے محترم سامعین مجھے امید ہے کہ کامیابی کے اس موضوع پر میری یہ آڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے آپ کی رائے اور تاثرات کا انتظار رہے گا میری ای میل ہے جے اے, اے ایت ایت جی میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا نئے آڈیوز کے ساتھ زندگی کی اچھی اچھی نئی باتوں کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ آپ کا حامی و ناصر السلام علیکم